تو ہم نے یقرین تمہاری زبان میں انہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈرسنا